مانی صاحب، مانی بھائی، بڑی مہربانی سر بڑی مہربانی سر السلام اس, علیکم سروں کو سر جمبابے سے بات کر رہا ہوں میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ میں جمبابے میں رہتا ہوں جن کے ساتھ رہتا ہوں وہ ہندو ہیں میں اگر کچھ چیز ان کو بھیجتا ہوں تو وہ کھاتے ہیں اگر کوئی وہ مجھے کسی تو میرا دل نہیں چاہتا وہ پھینک دیتا ہوں اور میں میرا ضمیر اندر سے مجھے ملا کرتا کہ یہ تم اچھا نہیں کرتے یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے وہ ہیں وہ بہت اچھے ہیں بس مہربانی میں میرا یہی سوال ہے جی مانی بھائی اگر تو کوئی ایسی چیز ہے جس میں ذبا کا تعلق ہے اور وہ زبا چونکہ کھاتے نہیں ہیں وہ جھٹکا کھاتے ہیں حرام کھاتے ہیں پھر تو قطعان کسی بھی شکل میں آپ نہیں کھا سکتے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ تو بارہ لات ان سے کھا سکتے ہیں جیسے کہ یہ عام چیزیں کئی ہندوؤں کی بنی ہوئی ہیں کئی عیسائیوں کی بنی ہوئی ہیں کھائی جا رہی ہیں ویسے تو پرہیز چاہیے آپ چیز لیکن چونکہ بعد ممالک میں ایسی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں ویسے ان کی چیزیں جو ہیں ان سے پرہی چاہیے بغیر ضبع چلی جو ہیں کیونکہ ایک دوست بتا رہا تھا بلّہ عالم وشواس کیوں بتا رہا تھا کہ یہ میرے سامنے واقعہ ہوا ہے ہندوستان میں کہ ایک مٹھائی کی دکان تھی مٹھائی اس نے سجائی ہوئی ایک گائے آئی وہ جا رہی تھی سامنے کھڑے ہو کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا اور اس دکاندار نے ایک برتن پکڑا اور بھانجا اور وہ گائے کے نیچے جا کے کر دیا برتن اور گائے کے پیشاب کو اس برتن میں ڈال کر لے آیا اور معد اللہ بطور برکت اس کو ہاتھ میں لے کر مٹھائی کے اوپر چھڑک رہا کہ یہ ساری مٹھائی جو ہے وہ برکت, برکت, برکت والی ہو جائے گی گائے کا پیشاب جو ہے وہ برکت والا ہوتا ہے تو اس لیے چونکہ ان کے جو ہے وہ گندگی ہے تو ایسی چیزوں سے جہاں پتہ چلے وہ پرہیز کرنا چاہیے نہیں کھانا چاہیے اس میں ملامت کرنے والی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر کہیں مجبوری بن جائے مسا فرض کیجئے کہ چیز تو وہ لائے بازار سے بازار سے وہ ایک چیز لائے اور انہوں نے آپ کو دے دی اور وہ بازار سے بھی مسلمان کے سے خرید کر لائے ان کا تو صرف ہاتھ لگا اور وہ چیز ایسی نہیں ہے کہ ان میں کوئی ایسی ویسی حلال اور عام کا مسئلہ بنے تو وہ تو کھانے میں ارج نہیں ہے جیسا ہندوؤں کی دکانوں سے کچھ چیز خرید لی جاتی ہے لیکن زبا کے معاملے میں بارہ चाहिए چاہیے مجبوری اپنی جگہ ہے اب ہندو اور اچھے یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہندو بھی اچھے ہوتے ہیں تو کس لیے آخر آپ نے اچھا کہا بہرحال وہ ممکن ہے آپ ظاہری اخلاق کی وجہ سے ان کو اچھا کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ان کے بارے میں مشہور ہے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام ہندو اچھا نہیں ہو سکتا مکار اور مسلمان کا دشمن ہے لیکن بہرحال اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ان کا تعلق کو اچھا ہوگا تو اس لیے کوشش تو کریں کہ ان کے کھانے سے بچنا چاہیے لیکن اگر کہیں مجبوری ہو تو زبا وغیرہ کے علاوہ جو چیز ہے وہ کھانے میں حرض نہیں ہے مجبوری کے وقت جی آتا کی چاہت بھائی تشریف